رحمن الحمۃ اللہ وحمۃ اللہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ و و اور انو سوال اور باقی من باقی تمام سامعین سب کو ہیں اور ہمارے سلسلہ داس کتاب دعوت شریف میں سے ہیں اور آج درس نمبر چھپن ہے ففٹی سکس اور اس میں ہمارے سلسلہ نمازوں کے فرش نمازوں کے جو ہے دو سزوں کے درمیان جو مختصر دعا پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں اذان گرمی بات باتیں دعا کا پڑھنا سنت ہے باعث ثواب اور اجر ہے آنج اور ہمارے دن مؤخرت کا ذریعہ ہے لیکن کمر سیدھا کرنا دو سجدوں کے درمیان میں پہلا سجدے سے سر اٹھا کر مکمل کمر سیدھا کرنا یہ واچفک حکم ہے ہاں اسے ہمارے اکثر لوگ خطا کر لیتے ہیں سر کو تھوڑا سا اٹھا کر پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں اس طریقے سے ان کی نماز باطل ہو جاتی ہے لہٰذا ہم اپنی اس نماز وہ ان دو سجدوں کے درمیان جو نماز کو کمر سیدھا نہ کرنے کی وجہ سے ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے اس پر خاص خیال رکھے اور باقی دعا جو ہے دعا کا پڑھنا مختلف دعا کو پڑھنا سنت ہے اور امیر کمبیر مدانی نے ہر رکت کے لیے ایک ایک دعا بیان فرمایا ہے تو ان میں سے نماز مغرب جو زور عاصر کے چار چار دعائیں ختم ہو گئیں نماز معرف کے تین دعائیں ہیں آج پہلا دو دعا کا توجہ جی خیالوں کو پہنچا دوں گا تو مغرب نماز عرب کے پہلا رکعت میں جب جب سزے میں جائیں گے اور قدا خفیفہ دونوں سجدوں کے درمیان میں جو دعا پڑی جاتی ہیں وہ یہ ہے شار دعا ہے دینہ عور زنہ یعنی مہ دینہ عور یہ دعا ہے مختصر الدوش کا مختصر لغات کی توضیع ہے اللّہ ماہ جامع آتا ہے یا اللہ کے معنی میں ہے قرآن جتنی بھی دعا ہے ان کے شروع میں یا جو لفظ ربنا آیا ہے یا اللہ آیا ہے تو ہماری بھی جو دعائیں ہیں اس کے شرم یا اللّہ آیا ہے اللّہ کے معنیٰ اے رب اے اللہ کے میں ہے ہاں اور رب بناتا پروردگار مالک میں ہاں جی, میں, ہاں جی, میں, ہاں جی میں آتا ہے تو یہاں اللّہمہ آیا ہے تو اللہ اے اللہ اے میرا اللہ کے میں اہدی اہدی اے ہندی نہ اس میں الگ لفظ ہے نہ الگ لفظ ہے نا ضمیر ہے اس تمیر کو ہاں مفول کی ضمیر نہ ہمیں ہدایت فرما ہدایت فرما ہمیں اللہ ہمیں ہدایت فرما تو ہدایت کا معنی کیا ہے یہ جی ہمار حاضر کے شعر ہدایت کا معنی لغذبار والا لکھا ہے ہدا یہدی ہدن اور ہادین ہدایتن ان سب کا معنی رہنمائی کرنا ہے جی اللہ حد نہ اللہ, اللہ ہمیں ہمارے رہنمائی فرما اس کا جو ہے رہنمائی فرنمانے کے معنی میں ہے ہدایت ہاں جی اور یقیناً ہدایت کا انسان تسلسل کے ساتھ محتاج ہوتی ہے یعنی اللہ اگر ہمیں سیدھے راستے کی جانب رہنمائی نہ کرے تو پھر کون ہمیں رہنمائی کرے گا لہٰذا ہدایت کا اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا سیدھے راستے پر قائم رہنے کا اللہ سے دعا کرنا یہ انتہائی اہم ترین دعاؤں میں سے تو ہدایت کے جو ہے لغت میں لکھا ہے رہنمائی کرنا جیسا عرب بولتے ہیں ہدا الطریکہ یعنی وہ ہدا طریق یا ولد طریق ان سب کا منع یہ اس نے اسے راستہ بتایا اور آگاہ کیا کسی بھی حقیقت سے آگاہ کرنا اور ہدا اللّہ ایمان ولی ایمان کا منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی طرف رہنمائی فرمایا <تصفح> اور ہدایت کے پھر دو خسمیں اللہ طرح سے کیے جانے والی ہدایت کے دوست ہوتے ہیں ایک ہدایت کو ہوتے ہیں اے سان الطریق اور ایک کو ہوتے ہیں اے سال المتلو اس کے جو ہیں مثلا ایک شاہد آپ ایک ناشناش شاز آپ کے گلی میں آ جاتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے اور آپ سے پوچھتے ہیں بھائی فلان شاہ کا گھر کردار ہے ایک دفعہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر اس کو بولتے ہیں آپ اس گلی سے جاؤ ہاں جی فلاں جگہ پر جو یہ گلا گھر نمبر ہے اس کی فلاد کا نمبر یہ ہے ہاں جی اور یہ دروازے کا یہ رنگ کلر ہیں اس طرح ہے اور دیگر بیٹھ کر آپ اس کو راستہ دکھاتے ہیں بھائی آپ اس راستے سے جاؤ فلاں جگہ پر اس کا گھر ہے اس کو بولتے ہیں اے راۃ راستہ دکھانا یعنی جی آپ اس کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں. آپ اس کو راستہ صرف رہنمائی کریں بھئی اس اس جگہ سے جاؤ اس راستے سے جاؤ تو یہ آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے اس کو بولتے ہیں اراۃ و ترک ہدایت کا یہ بھی ایک راستہ دکھانا ادھر بیٹھ کر آگے رہنمائی کرنا دوسرا کیا ہے ای سال ہے ای سال کیا ہے مسجد تک پہنچانا اس آپ سے راستہ پہنچا بھائی حلام کے گھر کہاں ہے تو آپ نے نہ صرف بلکہ آپ خود ساتھ چلیں آپ خود ساتھ چلے ساتھ جا کے اس کو اس کو گھر دکھایا گنٹی بجایا گھر دکھایا مالک نکل اور اس سے آپ کو ملاقات کرا کے آپ واپس آیا اس کو بولتے ہیں حضائت میں اے سال ادل مطلوب مقصد تک پہنچانا ہاں جی اصل منزل تک پہنچانا تو ادھر اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عمادہ کہ اللہ ہماری ہدایت فرما تو اس میں دونوں طرح کا مقصود ہے یعنی ہر وہ راہ ہر وہ جس سے ہمیں ہم منزل تک پہنچیں مقصد تک پہنچیں تو اللہ تعالی نے جو ہے اپنی کتاب آسمانی کتابوں کی ذریعے سے ہمیں راستہ دکھایا بھائی اس طرح چلو تو تم نجات پائے گا لیکن اللہ نے اس پر اتفاق نہیں کیا صرف کتاب بھیجنے پر بلکہ نے اپنی انبیاء کو بھیجا اپنے جانشین بھی جا کے ان کے ذرے سے لوگوں کو ہاں جی منزل تک پہنچایا ان کو راستہ دکھایا ہاں نجات کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ اعصاب کو ہاں جی پریکٹیکلی دکھایا بھائی جو ہے جہنم کی حقیقت یہ ہے اور انسان یہ عمل کرے تو جنت کی نعمتیں اس طرح آپ نے بہت سا کماد آپ نے پریکٹیکلی دکھایا جان میں تو اس سے جو ہے ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اور اس کی نجات کے لیے ہاں جی اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمایا اور یہی قرآن پاک اور تمام آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو بھیجا ہے اور اِمۂ آہ زبید کو اور اس کے بعد اولیا الہی علماء ربانی یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان سب کو علم سے معرفت نواز کر ہمارے درمیان بھیجا یہ سب کس مقصد کے لیے یہ سر اسی مقصد کے لیے کہ ہمیں راستہ دکھائیں اور منزل تک پہنچائیں ہاں جی اور ہمیں اللہ تک پہنچانے کے راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے یہ سب ہدایت کے وسیلے اسباب اللہ نے بیان فرمایا ہے پرانے پاک میں اور اپنے بندوں کو بھی بھیجا ہے تو لہذا اللہ مہدنا جو ہم دعا کرتے ہیں پروار دگارا تو ہمیں تجھ تک پہنچنے کا ہاں جی اس اس راستے پہ اس منزل تک پہنچنے کا جو ہمیں تجھ تک, تک پہنچائے اس رسے کے ہمیں رہنمائی فلما اس راہ و روش کے ہمیں رہنمائی فلما اس طور و ترقوں کے ہمیں رہنمائی فلما ہاں جس پر چل کر جو ہم تش تک پہنچیں تلی رضا مندی کو پہنچیں اور نجرت نکلنا ہمیشہ کے آرام و رہا جو جنت ہے ادھر پہنچیں اور اور ہمیشہ کی تکلیف کی جگہ جہنم سے ہمیں نجات مل جائے تو اس لیے ہدایت کے انسان ہر لمحہ محتاج ہے جس طرح جو ہے آپ کے کمرے میں ہم نے لائٹ روشن کیا ہوا ہے تو اس طرح لائٹ کو روشن رہنے کے لیے ہاں مرکز سے اس کی جہاں سے بجلی پیدا کرتی آپ کے اس بلب کو مسلسل بجلی پہنچتا رہنا ضروری ہے پہنچتا رہے گا تو یہ بلب روشن رہے گا اگر ادھر سے کٹ گیا وہاں سے بٹن آف کر دیا تو آپ کے کمرے میں بھی لائٹ بنے بالکل اسی طرح ہے انسان کو ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے مسلسل اس کے رحمت کا ہم محتاج ہوتے ہیں مسلسل اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہو اس کے طرف سے ہماری ضمیر ہمیشہ بیدار رہے اس کی رحمت کے برکت سے تو ہم سیدھے راستے پر رہیں گے لہذا جان کر ہم زندگی میں انسان کا سیدھے راستے پر ہونا ہاں جی سب سے زیادہ اہم ترین چیز ہے اس وجہ سے اللہ نے خود ہمیں یہ دعا سکھایا کہ شریف کے اندر کم یا اس دن المستقیم کے کی دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ دیں ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے یہ دعا اللہ نے کم از کم ہمیں دن میں سترہ مرتبہ صرف فرض نمازوں میں اگر پڑھیں تو صرف سترہ مرتبہ پڑھنے کا اللہ نے حکم فرمایا واجبی حکم فرمایا کیونکہ کہ سیدھے راستے پر ہونا ہدایت کے راستے پر ہونا اہم ترین چیز ہے اگر آپ راستہ اللہ کے انتخاب میں اگر لٹیلے راستے پر جائیں اس راستے سے سیدھے راستے سے ہٹ جائیں تو پھر آپ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جاتے ہیں تو آپ جتنی تیز چلیں گے اس راستے پہ اتنا زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں لہذا اللہ کے راستے پر ہو کر ہاں جی اس نے جو راستہ دیکھا اسی سیدھے راستے پر ہو کر اور پھر عبادت بندگی کریں تو ہم منزل تک پہنچ جاتے ہیں اس لیے ہدایت کا ہونا بہت ہی اہمیت ہے لہذا یہ دعا کو اہمیت سے پڑھیں آگے فرمائیں ور ذخ ہاں جی ور ذخ جو ہے یہ لفظ یہ بھی الگ لفظ سے نہ الگ لفظ سے ہمیں رزق عطا فرما ہاں جی ورض نہ ہمیں تو رضا کا یار جو رزق عربی زبان میں اس کے معنی رضق وہاں پہنچانا رزق پہنچانا ہاں جی اور یہ کا مجکن مالغیر ہے رزق وہاں ہمیں رزق پہنچا ہے اب رزق کے کیا معنی ہیں ہمارے عام ذہنوں میں رضق سے مراد کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں جب کہ یہ نہیں ہے اس کا بڑا وسیع معفو ہے جان گرہ میں ور زون اللہ میں رض عطا فرما رض سے کیا مناتے ہے یہاں لغت میں لکھا ہے بھی رض یعنی جمع ہے اس کی جمع ارزاق ہوتی ہے روزی کے معنی بھی آتا ہے آب بھی ہے ایک معنی دوسرا دو معنی ہے ہر قابل انتخاب چیز ہر قسم کی انسانی زندگی کے لیے ہاں باکار وجود کے لیے فائدہ مند چیزیں ان تمام چیزوں کو رضی کہا جاتا ہے تیسرا معنی کیا خیر و بلائی رزق یعنی خیر والا ہر قسم کے خیر اور بلائیں ان سب کو رزق کہا جاتا ہے لہذا آپ جواب کہتے ہیں ورزوں یعنی اے اللہ ہمیں رزق وہاں پہنچا ہمیں روزی عطا فرما ہمیں ہر قابل انتفاع چیز عطا فرما ہر طرح کی فائدہ مند چیز جو ہماری زندگی کو ہمیں آسائش پیدا کرے ہمیں جو ہے ہاں آرام پیدا کرے وہ سب ہمیں عطا فرما یعنی ہمیں ہر طرح کے خیر اور بلائیں عطا فرما یہ سب معنیٰ مراد ہے اور اس آیت دعا میں بھی اللہ مر زکم میں یہاں بھی مراد جو ہے رزق بے معنی عموم رہتا ہے یعنی ہر طرح کی چیز اور خیر و بلائی چرنچی قرآن کی مشہور لغت ہے ہاں جی راغب اسانی کی ایک لغت ہے اس میں انہوں نے قرآن کی اس آیت کے بارے میں اللہ نے ایک منافقین کے آخر میں فرمایا قرآن فکو نمہ رضا تم لوگ خرج کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے جو رزق ہم نے تمہیں دیا من قبل یات الموت اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے ہم نے تمہیں جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے تم اللہ کے راستے میں خرج کرو تو اس میں رضا مما رضا ناکم آیا جو ہم نے تمہیں رزق دیا تو اس کے توسیع میں علماء نے یہی لکھا ہے یعنی اسری سے مراد یعنی وہ انف خرج کرو مین المال و الجاہ یعنی اللہ جو مال میں ہے وہ بھی مراد ہے اس میں سے جاہ اقتدار کرسی صلاحیت جو بھی آپ کے اندر ہنر حکمت ہے اس میں سے بھی علم علم میں سے بھی علم بھی اللہ تفصیل ہوئے رزق ہے اس کو رزق کہا قدرت اقتدار کو بھی رز کہا ہے مال و دولت کو بھی رزق کہا ہے ہاں جی ان تمام چیزوں کو اللہ طرف سے عطا کی بھی رزق کہا ہے تو یہاں پر بھی جو ہے ہمارے مراد اس دعا میں ورزون سے مراد ہر طرح کے خیر اور بلائی یعنی مال و جاہ و علم و مارحت اور تمام بلائیاں جو انسان کے وجود کے فائدہ ہیں وہ سب مراد ہے تو اس طرح ازان گرامی اللہ مہدینہ ورزونہ یہ جو پہلی رکعت کے دعائیں معروف کی دونوں شادیوں درمیان میں ہمیں یہ بہت ہی جامع دعا ہے علام اللہ ہماری ہدایت فرما ہمیں منزل مقصود تک پہنچے ہمیں ہاں ہمیں, ہمیں راستے میں نہ چھوڑے ہمیں, ہمیں ہمیشہ ہدایت پر قائم رکھ دے اور ہر سیدھے راستے کی طرف ہمارے رہنمائی فرما ورزونا اور ہمیں ہر طرح کی خیر اور بلائیں عطا فرما ہاں ہر فائدہ مند چیز ہمیں عطا فرما جس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے ہماری زندگی ظاہر اور باطنی تمام جو ہے امور اچھائی کی طرف چلے جانے والے ہر چیز ہمیں عطا فرما یہ جامع دعا جانے کر ہمیں اور دوسری قدِہ میں بھی چھوٹی دعا ہے دوسرے قدم اب دونوں سجدوں کے درمیان میں جو ہے جانے والی دعا یہ ہے رب بغ رب بغ لنا لانا ہاں جی رب بھی یعنی رب پھر لنا اور ہم دوسری دعا ہے ربی یعنی اے میرے پروادگار اے میرے رب اے میرے مالک اے میرے عقاق ایک پھر تو بہت دے لنا ہمیں ایک پھر الگ لوز ہے لنا الگ لواز سے ایک پھر یعنی تو بہت دے امر کی سگائے واضح مجکر حاضر کا یعنی ایک پھر لنا یا اللہ تو ہمیں بانج دے کس چیز کو ہمارے گناہوں کو اور یا یافر کو تعلقی گناہوں سے کہ اللہ ہمارے کو کو ہمارے گناہوں کو ان سب کو تو بھس دے ورحم ہمنا اور ہم پر رحم کرے ہاں جی رحمِ و رحم رحمن میں رحم کرنے کے میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی جشن نگاہ رحمت سے ہمیں ہر طرح کی مشکلات سے مسائل سے پریشانیوں سے نجات ڈالیں بیماریوں سے نجات دلائے ہیں اور ہم پر رحم کرتے ہوئے ہمیں شیطان کے ہاتھوں عصیر ہونے نہ دیں نفس ہمارا کے ہاتھوں حصیر ہونے نہ دیں بلکہ اللہ تو ہم پر رحم کرتے ہوئے ہمیں تجاط اور فرمان بداری کے راستے پہ ثابت قدم رکھ دے ہاں جی وہ رحم نہ یعنی ہم پر رحم فرما مہربانی فرما اور اے اللہ مطلب یہ ہمارے برابر نہ فرما کیونکہ ہم گناہوں میں غلط اور کسی عنایت کے لائق تو نہیں ہیں بس صرف رحیم اللہ کے لطف و کرم اور رحمت ہمیں نجات دلا سکتا ہے زنگر میں لہذا اللہ کے رحمت سے انسان کبھی بھی بے نیاسر نہیں ہو سکتا ہے ہاں جی اللہ کو ولی اللہ فضل اللہ علیہ الرحمت ہوں اور اللہ کے فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو اللہ تباہ تم شیطان اللّہ قلعہ تم سب شیطان کے پیرکار بن جاتے ہو تھو تھوڑا سا واقعی رہتے بیامہ باقی سب شیطان کی بیرغار بن جاتے دوسری جو حرمۂ والل اللہ رحمۃ ہوں اللہ کن من الخاثین اور اللہ کے فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو تو تم سب گاٹے میں پڑھنے والوں میں سے ہو جاتے ہاں جی لہٰذا زین اللہ تعالیٰ کے رحمت کا انسان شدید نوتاش ہے اس سے ہم کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں پل پل کے لیے بھی ہمیں ہاں جی بے نیاز نہیں ہو سکتے ہمارے اس دنیا کی کامیابی بھی اللہ کی رحمت ہی سے ممکن ہے ہاں جی مادی معنوی حالیہ سے اور اس دنیا میں بھی فیمن میں بھی نجات اور تک کا اصول جاننے سے بچاؤ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے رحمت سے ہی ممکن ہے جان کر میں لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم نماز کے اندر رحم کی اپیل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں رب فل اے میرے اللہ اے میرے مالک اے میرے پرور نگار ہماری کوتاہیوں کو ہمارے گناہوں کو تو بخش دے ان پر قلم اف فرا دے اور ہمنا اور ہم سب رحم فرما تو میں بھی دعا کروا لے گا رحم سب پر رحم فرما ہمیں ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رہنے کے توحق عطا ماں اور ہمیں ہر طرح کی خیر و بلائی عطا فرما